اور اس شہر میں داخل ہوا جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے تو اس میں دو مرد لڑتے پائے ایک موسا کہ گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوہے سے تو وہ جو اس کے گروہ سے تھا اس نے سے مدد مانگی اس پر جو اس کے دشمنوہے سے تھا تو موسا نے اس کے گیونسا مارا تو اس کا کام تمامیم کر دیا کہا یہ کامشتان کی طرف سے ہوا بے شک وہ دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا